تو قرآن مجید فرخان حمید میں تبت یادہ ابی لہبی ہوں تب اس میں اسی کا ذکر کہ یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ وہ حضور علیہ السلام پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی جب وہ بیمار ہوگی تو حضور علیہ السلام اسے دیکھنے کے لیے گئے ہو سکتا ہے شاید ایمان لے آئے بلکہ پھر یہ صورت جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو اس کی بیوی دونوں کو جان قرار دے دیا اب تو ان کے اسلام کی طرف آنے کا سوال ہی پیدا یہ واقعہ تو خود پرانے مجید کی صورت میں موجود ہے اور اس کی ہلکی کی تفسیر کہیں ہو اس میں قصے کا کم سے کم سیاق و سباق آپ کو مل جائے گا تو یہ ابو لہب کی بیوی تھی جو حضور علیہ السلام پر کوڑا پھینکتی تھی